اور بلائی میں شہید مان کیا تھا کہ میں اس عائد کو جو تشریح کئی ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کر اب یہی اس موضوع کو اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے کچھ جو آخر میں ایک بات آئی تھی کہ میں نے ارد کیا تھا کہ کوئی خواب نہیں دکھانا چاہتا ہوں مگر یہ کہ جب اللہ کے رسول کا واضح وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کو ولبہ عطا فرمائے گا تو یقیناً اس کا امکان ہے امکان نہیں بلکہ یقینی چیز ہے یہ. اگر اللہ, اللہ کے رسول نے اس کی خبر نہ دی ہوتی اور نہ بشارت دی ہوتی تو ہم اس میں شک کر سکتے تھے لیکن اس کا امکان ہے لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اپنایا جائے یہ ایک الگ موضوع ہے میں نے کیا تھا اس پر کبھی پھر گفتگو ہو جائے گی تو یہاں میں نے اس گفتگو کو ختم کیا تھا تو ہمارے کچھ احباب نے مخلص احباب نے یہ زور دیا کہ اشارتن کچھ بات ایسی ہو جائے جس اسلم بھائی نے انور انصاری صاحب نے کہ ایسا کوئی ان جو اس دور میں کیا عملی شکل ہو سکتی ہے اس مقصد کی طرف بڑھنے کی اس کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہو جائے اس طرح کے فلسفیانہ موضوعات کو درس میں میں زیادہ اس لیے ٹچ نہیں کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے سننے والوں میں مختلف ذہنی صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں اوسط درجے کی ذہانت کے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں یا وہ بھی ہیں جو دوسروں کی رائے بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں دانشور اور سوچنے والے لوگ مختلف ذہنی سٹے ہیں سننے والوں کی اور سب کا خیال رکھنا ساتھ میں ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں تو ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کے اعتبار سے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس طرح کے موضوعات جو ذہنی سطح سے بلند ہو جائیں کئی بار یعنی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں تو اس لیے میں زیادہ لائٹ موضوعات خاص طور سے اپنی بہنوں کی وجہ سے لیتا ہوں لیکن یہ آپ نے فرمایا ہے تو اس میں تھوڑا کچھ کہنا ہوگا تھوڑا سا, تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑی سی کچھ بات کہہ دوں اور اس لیے بھی کہ کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں ہر ربیع کے مہینے میں سیرت تو موضوع بنتی ہی ہے سیرت پاک اور اتفاق سے یہ تاریخ جو ہے آج کی یہ تاریخ ولادت بھی ہے حضرت و کے لیے تو اس مناسبت سے ہم جب ہمارا ایمان ہے کہ اسلامی خلافت یا اسلامی انقلاب کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنایا اور آب کی سیرت اور آپ کا کام کرنے کا طریقہ اور جس طرح سے آپ نے افراد کی تربیت کی وہی ایک ماڈل ہے ہمارے لیے اور وہی کامیابی کی منزل ہے چھپی ہوئی ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ اس موضوع کی مناسبت آج کی تاریخ سے یوں بھی ہے یہ سیرت کا مہینہ ہے سیرت کے موضوعات ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر کہیں تیل کی کمپنیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس زمین میں تیل ہے تو ساری زمین کو کھوٹ ڈالتی ہیں وہ اب اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہماری کامیابی کا راستہ یہاں سیرت میں چھپا ہوا ہے تو ہم تو اس کو پوری طرح سے جو ہے کھول کے دیکھنا چاہیں گے پڑھنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس سرزمین میں سے اس تیل کو نکالنا چاہیں گے ہم کیا ہے تو اس مراسبت سے اب ظاہر ہے کہ آج بارہ ربیع الابل کی دھوم دھام آپ سنی رہے ہو رہی جلوس نکل رہے ہیں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلاد و سلام ہو رہے ہیں نعرے لگ رہے ہیں الفاظ کے ایک دریا ہیں جو بہائے جا رہے ہیں الفاظ کی تو کوئی کمی ہمارے پاس ملت کے پاس ہے نہیں جتنے اچھے جتنے معیاری الفاظ ہم بول رہے ہیں شاید پہلے کبھی بولے نہیں گئے لیکن پتہ نہیں الفاظ کی کوالٹی جتنی بڑھتی ہے ہمارے جذبات ہمارے عمل کی کوالٹی اتنی کیوں گھٹتی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کی زیادتی جو ہے ہمیں عمل سے محروم کر دیتی ہے یا ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کر دیتی ہے صاحب کے جب حضور ابس کے الفاظ سنتے تھے یا آپ کی سیرت کو دیکھتے تھے تو وہ سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے حضور اب اور کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنتے تھے حضور کی بات الفاظ ان کے لیے جدید ٹکڑے نہیں ہوتے تھے کاغذ کے بلکہ نوٹ ہوتے تھے وہ جس کی قیمت ہوتی ہے ایک سونے کی قیمت ہوتی ہے جس کو زندگی کا حز جان بناتے تھے وہ اور اسی لیے ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا تھا ہمارے یہاں تو الفاظ ہیں تو الفاظ اگر حضور وسلم کی زندگی کو فالو کرنا نہیں ہے اور ہمیں زندگی میں ان چیزوں کو لانا نہیں ہے تو الفاظ اصل میں یہ حضور کی تعریف نہیں ہوتے بلکہ اپنی ناحلی کا اعتراف ہوتے ہیں بلکہ شاید یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں وہ کرنا نہیں ہے ہمیں تو اس خالی لفظوں پہ نبٹا دینا ہے مطلب حضور اقب نے جو کچھ بھی کیا ہے یا جیسی زندگی گزاری ہے وہ ہمیں کرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں حضور کی تعریف میں بہت ساری ناطے واطع پڑھ کے اپنا حساب حساب کر کر دینا ہے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے یہ ایک طرح سے یہ بھاگنے کا فرار کا بہانا ہوتا ہے یہ حضور کی تعریف منقبت نہیں ہوتی ایک بار میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک بار مان لیجئے میدان بہت گرم ہے اور حضور علیہ السلم ہمارے گڑے میں گر گئے ہیں اور آپ کے اندار مبارک زخمی ہیں تو اس وقت حضور علیہ السلم کا حق کیا ہے ہمارے پر کیا یہ ہے کہ ہم اس گھڑے کے سرانے کھڑے ہو کے ناد گنگنائیں یا یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور حضور کو دشمنوں سے بچائیں اس وقت حضور کا حق تو یہ بنتا ہے نا تو آج اگر حضور کا دین اور حضور کی بلت دشمنوں کے نرغے میں ہو تو الفاظ سے اس کی کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے اور الفاظ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ بس الفاظ ہیں الفاظ بے پناہ ہیں بے تحاشہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے حضور کا حق ادا کر دیا ہے یا دعائیں مانگ لیے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور کی سنتوں پہ چلنے کی توفیع آج میں جو خود خدو میں کہہ رہا تھا کہ جو سنتوں کا لفظ کہا جاتا ہے یہ خود ہمیں یعنی مشکوک کرتا ہے کیونکہ حدیث میں جو لفظ بولا گیا ہے وہ ہے سنتمسہ بسنتی جو میرے سنت کو پکڑے گا سنت یعنی حضور کا طریقہ کام کرنے سنت کہتے ہیں عربی میں طریقے کو حضور کا کام کرنے کا طریقہ حضور کی زندگی کا طریقہ حضور کی سوچ کا طریقہ زندگی میں حضور نے جس طرح سے فیس کیا حالات کو وہ طریقہ یہ مطلب ہے یہ جب آپ اس کو جمع میں بولتے ہیں پلورل تو یہ لگتا ہے کہ کوئی گھپلا کرنے والے ہیں آپ طریقے کے بجائے جب آپ اس کو طریق یعنی اس کو جمع میں بولتے ہیں طریقوں یہ سنتوں یہ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ لفظ بول کر عام طور سے جو لوگ یہ دعائیں مانگتے ہیں یہ اس کی ترغیب دیتے ہیں وہ یہاں مراد لیتے ہیں صرف کپڑے لباس تراش خراش ظاہری چیزیں جو ہیں ان کو مراد لیتے ہیں سنتوں سے صرف کہ سنتوں سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں ویسے پہننے لگیں سب لوگ یا جیسے ہم ہمارے مشغلے ہیں ویسے ہو جائیں سب کے کیونکہ ہم ہیں سنت کی اعلیٰ تصویر مطلب ان کا یہ ہوتا ہے یہ ٹانٹنگ ہوتی ہے دوسرے لوگوں پر کوئی بھی بات ان سے کہو کہ تمہارا کیا فرض بنتا ہے علماء کے کا کیا فرض بنتا ہے تو وہاں پر وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سنتوں پر چلیں گے تو بھی خدا فرمائے تو صاحب مطلب یہ یو تھا ایک چاؤنٹنگ ہوتی ہے یہ ایک طنز ہوتا ہے یا ایک بات کو ٹالنے کی کوشش ہوتی ہے مطلب یہ کہ ہم ہیں سنت کی اعلیٰ تصویر حالانکہ لفظ سنت بولا حضور ایک میری ایک سنت بھی نہیں بولا اگر آپ میں سے پیچھو عربی جانتے ہو تو اگر یہ مطلب ہوتا تو یاد حضور کہتے بسن یہ بسنت لی میری کسی سنت پر اگر کوئی عمل کرے گا تو یہ, ہوتا, یہ کہتے لیکن آپ ہمارے میرے طریقے پر جو چلے گا جو طریقے سے مراد تو ہوا آپ کا اسٹائل آف لونگ اور آپ کا سوچنے کا اور آپ کا کام کرنے کا وہ ڈھنگ جو آپ نے اسلام کے غلبے کے لیے اور ملت کے غلبے کے لیے اختیار کیا حقیقت یہ حقیق اسی کے لیے سو شہیدوں کا ثواب آپ بتا رہے ہیں. کہ جو, میرے, جو میرے سنت کو پکڑے گا اس سو, سو شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ آپ اس کو اگر ترنت نہ سمجھیں تو یہ مراد نہیں ہو سکتا کہ جو مطلب لبیں برابر کر لے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا بس سو شہیدوں شہادتیں تو بڑی سستی ہو گئی شہادتوں کو کوئی حلوہ کھا لے گا تو سو شہیدوں کا ثواب مل جائے گا اگر سنت کا وہی مفہوم لے لیا جائے تو پوچھے برابر کی تو سو شہید مل گئے اس کو پچاس مل گیا پچاس مل گیا اس کو نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ کوئی انداز حضور جو کہنا چاہتے ہیں اس بات کو آپ پکڑ نہیں رہے جہاں تک اس مفہم کا تعلق ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ماہود ذہنی ہوتا ہے یا جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے سنت سے جو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہے بھی نہیں سنت وہ سنت نہیں ہے حضور نے کبھی بنگالی گٹا نہیں پہنا نہ علی گڑھ کا پجامہ پہنا نہ روپٹہ وڑا حضور ہمارے زنانے افکار ہیں تو ہم نے زرانی شکلیں بنا لی ہیں رپٹا اوڑے لگے ہیں نہ حضور رپٹا بھی نہیں اوڑا کبھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گانے کیب بھی نہیں پہنی کبھی یہ زارت بھی نہیں پہنی حضور نے جتنی نہ شیوانی پہنی آپ نے کبھی جنہیں سنت یعنی جو لباس تقویٰ کہلایا جاتا ہے جن لوگوں کا نہ حضور کے آگے خدام ہٹو بچو کرتے تھے اس طرح سے جو آج کل جو ہے متقین کا جینے کا طریقہ ہے کوئی لوٹا اٹھا کے چل رہا ہے کوئی یہ سب یہ حضور کی زندگی میں نہیں تھا ایک ہلکی سی زندگی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد اندازہ لگائے ہم کہ انقلاب اسلامی کا پروسیس کیا ہو سکتا ہے پہلے حضور افراد کو تیار کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ہر مسلمان کے لیے مرد کے لئے ہر عورت کے لیے حضور ہے نمونہ ماڈل سپر ماڈل ہمیں ان کے مطابق فالو کرنا ہے ہم اس سمندر سے چند قدرے بھی لے لیں تو ہمارے لیے کافی یعنی ان اس راہ کی ایک دھول بھی ہمارے لیے بہت یہ تو کچھ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی حضور تو بن نہیں سکتا ہر انسان کوئی بھی بڑے سے بڑا حضور کی گردے پا بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہر انسان کتنا بھی گرا ہوا حضور سے کچھ نہ کچھ لے ضرور اس میں بھی کوئی شک نہیں تو کچھ نہ کچھ لے ضرور سکتا ہے اگر اس کو اپنا منزل مخصوص بنا لے تو ہم راہ کا سمت تو صحیح کر سکتے ہیں اپنی سمت سفر اور کچھ نہ کچھ ہم پا سکتے ہیں تو اس سمندر سے دو بوند مل جائے تو بہت ہمارے لیے تو کیا ہے حضور کا طریقہ دیکھیے حضور کا جو طریقہ ہے جو حضور کی سنت ہے جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ حضور کا طریقہ کیا تھا ایک سادہ زندگی تھی آپ کی ہم سب جانتے ہیں تاریخ کے صفحات میں موجود ہے حضور کی زندگی کتنی سادہ تھی محفل میں آپ بیٹھتے تھے تو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ حضور کون سے ہے لوگ پوچھتے تھے یو محمد تھی کم تمہارے درمیان محمد کون سے ہیں جن کے ساتھ آپ ہر وقت رہتے تھے جن لوگوں کے ساتھ ان کے درمیان پوچھنا پڑتا تھا کہ حضور کون سے آپ لباس میں تراش میں خراش میں رویے میں لہجے میں زبان میں الگ تھلگ نہیں تھے ڈسٹینس یا فاصلے بنا کے نہیں رہتے تھے لوگ آپ اپنا آپ بازار سے سودا خود لے آتے تھے آپ دو، دودھ بکری کا خود دہ لیتے تھے اپنا نہیں دوسروں کو بھی دہ لیتے تھے آپ اپنے جوتے بھی سی لیتے تھے آپ اپنے کپڑے بھی دھو لیتے تھے اپنے ہاتھ لکتے. اور سب سے سب سارے کام آپ کرتے تھے صاحب گرام نے ایک بار کھانا پکایا تو لکڑی لے کے آپ آئے لاد کے یہی حضور کی زندگی تھی کسی نے حضور اعظم کو کہا سید یا سردار یا یہ کہا انت سیدو نا تو آپ نے فرمایا نمت سیدو اللہ نہیں آپ کا تو صرف اللہ تعالی کھڑے ہوئے لوگ تو آپ نے کہا لا حکوم کا لاد دیکھو ایسے میرے لیے مت کڑے ہوا کرو جیسے لوگ کافر بادشاہوں کے لیے کھڑے ہوا کر کوئی آدمی کرنے لگا تو عورت تو آپ نے فرمایا نہیں مجھ سے کاپو نہیں کیونکہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سرکھا گوشت تھا یعنی حضور کی زندگی میں آپ وہ مشیخات, وہ غرور وہ تکبر وہ تالی نہیں دیکھیں گے جو آج کل حضور کی سنت کا دعوی کرنے والوں کی پہچان ہے سنت پہ چلنے والوں کو دعوی کرنے والے وہ چیز نہیں دیکھیں گے آپ حضور کی زندگی میں کسی شے میں بھی آپ اور وہی زندگی آپ کی جو ہے آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی پسند فرمائی شہ کو حضمر فاروق اللہ تشریف لائے حضور ہجرے میں لیٹے تھے کھرے فرش کے اوپر کوہنی کا تکیا بنا کر اور وہاں صرف جو تھوڑے سے پڑے تھے حجرے میں حضرت فاروق اللہ نے کیا آنکھ میں آنسو آ گئے نشان پڑے ہوئے تھے حضور کی جسم کے اوپر چٹائی کے اور کہا حضور آپ کیا ایسا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کے پاس کچھ تھانے یا آپ مجبور تھے اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیوں قصر و قصہ کا شخص ان کے غلاموں کے ٹھوکروں میں تھے انہیں کسی شائع کی کمی نہیں تھی لیکن اصل میں آپ پیرجی نہیں تھے جس معاشرے جس ماحول میں جو ماڈل بن کے آئے تھے اس میں جب عمر فاروق نے سوال کیا تو آپ کھڑے کھڑے بیٹھ گئے ایک دم لیٹے تھے اور آپ نے کہا کہ کیوں عمر کیا تجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لوگ دنیا میں مزے لوٹ والا مناخرت میں اللہ کہاں جناب اور یہی زندگی آپ نے پسند فرمائی اپنے بچوں کے لیے بھی جناب فاطمہ تشریف لائی اور کہا کہ حضور وہ پانی بھرتے بھرتے میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے اور سینے پہ رسی کے نیل ہو گئے اور آپ سب کو غلام دے رہے ہیں تو آپ میرے لیے بھی کوئی گلام سے پانی بھر دیا کرے کپڑے بھی چکٹ ہو گئے دھول میں تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تو عصر کی نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور چونتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر غلام سے اچھا رہے گا تیرے لیے بچوں کی جو تربیت آپ نے کی اور جو زندگی پسند بس نفرمائی چانچ وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مقدس شہزادی لیکن وہ سوکھے ٹکڑے کھا کے پلی اور کوئی کمی نہیں تھی حضور اکو صاحب لیکن زندگی کا یہ انداز ہے الفاظ نماز خون پسینہ دھول مٹی ہمارا مزاج ہے ہماری ملت کا مزاج ہے اسلام کا مزاج ہے اس طرح سے آپ افراد کو تعبیر تو یہ تھا حضور کا طریقہ یہ تھا حضور کا طریقہ یہ, یہ تھا کہ ابام حسین نے کھجور ڈال لی منہ میں تو آپ نے انگلی ڈال کے نکال دی کہ حسین یہ سبقے کی کھجور ہے تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے ہر چیز کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کو قربانی میں آگے رکھا اپنے حضور کا طریقہ یہ ہے بھر کی لڑائی میں خون دینے کی بات آئی تو اپنے داماد علی کو آگے بڑھایا پہلے تم علی اور پھر اپنے چچا کو کہ حمزہ تم پہلے اپنی جان اللہ کی راہ میں دو آگے بڑھو لیکن جب ہجرت کی بات آئی تو سب سے بعد میں گئے آپ پہلے مسلمانوں کو سب کو پہنچا دیا سیٹ کر دیا پھر سب سے بات ملی زکاعت کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے فاطمہ سے اور عائشہ سے زکات دلوائی زلانہ. لینے کی بات آئی تو آپ نے کہا میں میرا خاندان قیامت تک کوئی زکات و صدقہ نہیں لے گا کبھی بھی تاکہ کوئی یوں نہ کہہ سکے کہ یہ سب افسانے جو ہیں صرف مالا دولت کے جمع کرنے کی ترکیبیں ایسا کوئی کچھ نہ کہتا جب کبھی بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کی بات آئی سب سے پہلے حضور تھے آگے حضور کے خاندان اور جہاں اس کے نتائج حاصل کرنے کی بات آئی سب سے پیچھے تھے یہ ہے حضور کا طریقہ اکل حلال سے فرماتی ہیں کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک دن بھوک رکھ اور ایک دن روٹی دے تاکہ میں بھوک سے گڑ گڑا کر تجھے پکاروں اور پھر تو مجھے دے تو میں تیرا شکر ادا کروں اور خدا مجھے صبر کی بھی توفیق دے اور شکر کی بھی توفیق یہ آپ دعا مانگتے ہیں اس دعا سے آپ حضور کے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں ظاہر ہے کہ حضور کا مزاج وہ ہے حضور کا طریقہ جو ہمیں اپنانا ہے زندگی میں یہاں ہم ان ساری چیزوں کو بول کر الفاظ سے کام چلانا چاہتے ہیں محض افو در گزر دشمنوں کے لیے حضور اکوسلم کا بدترین دشمنوں کے لیے جو حضور کے جانی دشمن تھے ان کے لیے بھی حضور کے ہاں صرف انصاف اور محبت تھی اب اس کو آپ نے جائے پناہ بنایا اس کے گھر کو حالانکہ سب سے بڑا دشمن تھا حضور کا مکہ میں قید پڑا تو آپ نے غلہ اکٹھا کر کے بھجوایا اپنے دشمنوں کے لیے آپ کی بیٹی جناب زینب کو حبار نے حالت حمل میں اونٹ سے گرا کر شہید کیا جس بچہ بھی ضائع ہوا لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا آپ کے چچا جناب حمزہ کے قادل وحشی کو آپ نے معاف کر دیا دشمنوں کے لیے آپ کا یہ تھا اور انصاف یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی دشمن کے لیے بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا کہ اگر یہ بید الحرام میں آتے ہیں میں حرامی انتظار اور بھی دیوتا ہوا اگر یہ, اہل، یہ بیت الحرام میں آئیں تو صرف اس لیے کہ تمہارے دشمن ہیں ان کو روز راستہ مت روکو بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرو دشمنوں کے ساتھ آپ کا طریقہ یہ ہے حضور کا طریقہ اللہ سا خوف اتنا کہ جناب اسامہ نے فرمایا کہ کسی کی سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ اللہ نفا کی متبد محمد اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا میں حدود الہی میں کوئی فرق نہیں کروں گا اپنے اور غیر کا امتیاز نہیں ہوگا اے محمد کی بیٹ پھوپھی صفیہ اور اے محمد کی بیٹی فاطمہ سن لو تم کہ میں اللہ کے ہاں تمہیں بچا نہیں سکوں گا اسلام کی مخالفت اگر کسی بھی دین کی کوئی مخالفت ہوتی ہے یہ ہے حضور کا طریقہ افو دربور توکل اللہ کے اوپر کل میں حق ہر بات میں ہر ایک کی آنکھ میں اللہ پر پورا بھروسہ سو رہے ہیں آپ وہ کافی آتا ہے اور آنے کے بعد تلوار کھینچتا ہے آپ کے اوپر آپ جاگ جاتے ہیں محمد تمہیں میرے ہاتھ سے اب کون بچا سکتا ہے وہ پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ بچا سکتا ہے اور اس یقین کو دیکھ کے تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے وہ برابر کا رویہ ملت کے لوگوں کے ساتھ کہ جناب سودا کی چھڑی لگ جاتی ہے حضور کی سب برابر کرتے میں اور سودا کھڑے ہو کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں آپ سے انتقام لینا چاہتا ہوں تو اپنا سینہ کھول دیتے ہیں کہ نہیں سودا لو تم اپنے چھڑی میرے, میری لگی ہے تمہاری زندگ, تم میرے چھڑی مار سکتے ہو جنگ یعنی بدر کے میدان میں سودا آگے بڑھتے ہیں حضور کو چپڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو زندگی کا گزیب بورڈ تھا آخری دن ہے ہم جا رہے بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں زندگی کی کو کوئی امید نہیں ہے بہت دن سے ایک یہ ارمان تھا کہ کبھی تو آپ کے روح انور پہ چوم سکیں کبھی تو آپ کے سینے سے لگ سکیں اس کے لیے میں نے یہ بہانا کیا اس کے لیے مجھے معفرمائیں لیکن آپ نے یعنی جو رویہ تمام جو, جو آپ نے حق کا انصاف کا صداقت کا سچائی کا خشیت الہی کا آپ نے رکھا یہ ہے طریقہ حقوق یہ ہے سننا جس کو کہتے ہیں میرا طریقہ اپناؤ کامیابی کا یہ طریقہ یہ آپ نے جو اپنایا یہ تھا یہ میرا حضور کی زندگی میں جن کے یہ سب کچھ نہیں ہے وہ صرف الفاظ اور فرزور کیوں دیتے ہیں یہ تراش و خراش پہ کیوں زور دیتے ہیں جیسا میں نے کہا وہ لوگ گاندھی کیپٹین کے یہ کہتے ہیں کہ حضور کے طریقے پہ آ جاؤ ایسے تصویر بھی نہیں لٹکا حضور نے کبھی کبھی نہیں دکھا سکتا کوئی نہ صحاب کے کے دور میں وہ کہتے ہیں ازور کے طریقے پہ آ جاؤ علی گڑھ کا پاجامہ پہن کے اور بنگالی کرتا پہن کے حضور کے طریقے پہ آ جاؤ یہ دونوں نہیں پہنا کے اور بھٹا اوڑھ کے کہیں ادور طریقے ادو نے نہیں پہنا یہ نہیں ہے یہ ہے طریقہ جب میں بتا رہا ہوں دوسر. اللہ کا خوف اللہ کی خصیت ملت کے افراد کے ساتھ محبت کے و اور وہ کلمہ حق تعویہ گران فرماتے ہیں کہ جنگائے جب کبھی بھی میدان جنگ میں آپ ہوتے تھے تو آپ وہاں ہوتے تھے جہاں کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی آپ سب سے آگے ہوتے تھے سب سے آگے ہوتے تھے تیروں کی تلواروں کی باڑ میں سب سے آگے ہوتے تھے. یہ ہے طریقہ آپ نے فرمایا جو ظالم کے سامنے کلمہ حق نہ کہے گا اللہ قیامت کرو اس سے پوچھے گا کہ تجھے میں نے بولنے کی صلاحیت دی تھی تو توں نے سچ کیوں نہ کہا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ میں ڈر گیا اس سے تو خدا پوچھے گا کیوں کیا میں زیادہ حقدار نہ تھا اس بات کا کہ تو اس سے ڈرے یہ ہے حضور کا طریقہ اب اس طریقے کو جو لوگ اپنا نہیں سکتے وہ صرف ان چیزوں پہ زور کیوں دیتے ہیں حضور کا طریقہ اور سندیں بتا کر جو انہی کے پاس ہیں کیونکہ وہ اس طرح خود کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں خود کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے بچہ یہ تو چاہتا کہ امتحان میں وہی والا سوال آئے جو اس کو یاد ہے تاکہ اس کو فل مارکس مل جائیں جن کے پاس اس کے وقت کچھ نہیں ہے وہ اس کو سٹینڈرڈ نہ بنائے تو کس چیز کو اسٹینڈرڈ بنائیں گے اور یہ بھی جیسا میں نے کہا یہ نہیں ہے یہ تو عادتیں ہیں حضور کی انداز ہیں حضور کے حضور اس نے اس میں وسطیں دی ہیں وسٹیں دی ہیں ورنہ یہ سب چیزیں جن کو سنتیں کہا جا رہا ہے یہ تو خود ایشیائی یا ہندوستانی اسٹائل ہے یہ سب کہاں عربی اسٹائل کہاں یہ سب چیزیں یہ ساری چیزیں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جن کو صرف ایک مقدسین کا کا و... یونیفارم بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور جن کو حضور کی سنتیں کہا جاتا ہے یہ سب نہیں ہے بلکہ عبادات و کے وہ طریقے بھی جو یہاں سنتیں کہے جاتے ہیں وہ کہاں ہے سنت کہاں حضور نے سربے لگائی ایسے کہاں نے نعرے لگائے کہاں آپ نے تصویریں پڑھی سے کہاں بات دکھائے اللہ رسول کے طریقے بازانے والے صحابہ کے زمانے میں دکھائیں صحابہ نئی تابعین کے زمانے میں دکھائیں کہیں بھی دکھائیں کسی بھی اسٹیج پہ دکھائیں تو یہ سب نہیں سنتیں یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ حیثیت اللہی تقوا اللہ کا دشمنوں کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ اور کلمہ حق کہنا اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہماتن لگے رہنا یہ ہے یہ چیز یہ ہے ماڈل وہ اسلامی انقلاب کی بات جو کرتے ہیں یا دنیا میں اسلام کے غلبے کی بات جو کرتے ہیں اس کے لیے پہلی اینٹ ہے یہ کہ حضور کی ذات اقدس عسلیم کو رویے میں لہجے میں ہر چیز میں اپنا نمونہ بنایا جائے پہلے ایسے افراد تیار ہوں کچھ بھی سو کروڑ کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے بہت بھی ایسے افراد تیار ہوں مضبوط اینٹیں اور پھر وہ مضبوط سیمنٹ سے جڑیں تاکہ ایک مضبوط دیوار بنے مضبوط سیمنٹ یعنی آپس میں محبت مودت کا وہ تعلق وفاداری کا وہ معاہدہ جو ہم کلمہ پڑھ کے لا لاملہ لا پڑھ کے پڑھتے ہیں وہ کر کے اور پھر اس مقصد کے لیے شروعات کریں تو اس میں کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ دے گا. کس طرح وہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا تو یہاں تھوڑا میں چاہوں گا بٹ آسان کر کے کہنا چاہوں گا پھر بھی چونکہ موضوع آپ نے ہفتار کا فلسفیانہ سے دے دیا حالانکہ پریکٹیکل ہے یہ انہیں ایک عمل ہی ہے یہ جس میں نظریہ نہیں ہیں فکر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عمل کا سوچ رہے ہیں ہم طریقہ کیا ہو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہم پہلے یہ سوچ لیں کیا نہیں ہونا کہ یہ مقصد کن چیزوں سے نہیں ملے گا پھر یہ سوچیں کن چیزوں سے ملے گا اسلام ملت کا غلبہ دنیا میں جو ہم کفر کے ہاتھوں مستقل شکست خوردہ ہیں کن چیزوں سے یہ صورتحال بدلے گی کیا خواہش سے ہماری صرف اس لیے کہ ہماری ایسی خواہش ہے چاہت ہے نہیں خواہش سے نہیں خواہش سے دنیا میں کچھ نہیں ہو لئی سب امانی یکم ولا امانی کتاب قرآن کریم نے کہا مسلمانوں نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ عیسائیوں کی خواہشوں سے کچھ ہو لئی سبھی امانی نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہو یہ قرآن کریم کیا ہے چاہے جاؤ چاہنے سے کچھ نہیں ہو انگریزی میں کہتے ہیں کہ خواہشات اگر گھوڑے ہوتی تو سارے بیوقوف ان پہ سواریاں کیا کرتی خواہش چاہ لینا چاہ لینے سے کچھ نہیں ہو تو اس کے لیے پہلے جب تک آپ عملی اقدام نہ کریں تو خواہش سے کچھ نہیں ہوتا کہ چونکہ میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے گیہوں کا دانہ تو پیدا ہوتا نہیں خالی جب تک کھیت نہ بوئیں جب تک ہل نہ چلائیں جب تک پانی نہ دیں دنیا میں جھوٹی خواہشوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو صرف اس لیے کہ ہمارے من میں یہ چاہت موجود ہے کہ ہم غالب ہو جائیں اسلام غالب ہو جائے اس لیے یہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا خواہش سے کچھ نہیں ہوگا دنیا پھر کیا اسے دعا سے اللہ سے دعائیں مانگیں اس کو میں بتا چکا ہوں آپ سے یہ دعاؤں سے بھی نہیں ہوگا کیونکہ دعائیں تو بہت مانگی ہیں آپ نے مانگتے ہی رہتے ہیں کتنی دعائیں مانگی ہیں مسلمانوں نے بہت دعائیں مانگی ہیں آپ نے دعائیں مانگتے ہی رہتے ہیں ابھی عراق کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اس سے پہلے آپ افغانستان کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اس سے کتنی دعائیں مانگ... عراق کے لیے ایک بار اور بھی دعائیں مانگ چکے ہیں اب دعائیں بھی آپس میں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں جب ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوئی تو پاکستان کے لوگ اپنی فتح کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے ہندوستان کے بھی قوم پرست مسلمان یہاں کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کنفیوز تھیں دعائیں بھی دعا سے کیا ملا ملا کچھ حاصل ہوا کچھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دعا کا بھی ایک قانون ہے دعا کا بھی ایک قانون پاکستان میں کتنے قنوط نازلے پڑتے رہے پاکستان کے ٹکڑے نہ ہو گئے ٹکڑے کتنے قنوتی نازلیں پڑیں دو ٹکڑے ہو گئے نہیں ہو گئے اور یہاں ایک سو پچاس کروڑ مسلمان کتنی دعا مانگ رہے تھے امریکہ کا روسیا ہو جائے پہلے کہا تھا کہ سے کھوکھلی دعاؤں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آڈرس پہ نہیں چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ نظام عالم ہماری ہدایتوں کے مطابق نہیں چلاتا ہے ایسا کر دے اللہ ویسا نہیں کر دے اس کو اٹھا دے اس کو گرا دے اس کو چڑھا دے یہ فرما دے وہ مت فرما دے اللہ میں بیٹھا ہوا خالی ہماری سنتا رہتا ہے اس کے حساب سے کرتا رہتا ہے وہ فالو کرتا رہتا ہے ہم اس کو ڈکیٹ کراتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے تو خالی دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا خواہش سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور قربانی سے بھی کچھ نہیں ہوتا محنت سے صاحب قربانی اور محنت سے ہوگا قربانی اور محنت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ صحیح رخ پر نہ ہو مجھے دہلی جانا ہے اور میں دوڑ پڑوں لکھنؤ کی طرف کتنی بھی محنت سے پسینا پسینا ہو جاؤں میں پہنچوں گا نہیں حالانکہ بڑی قربانی دے رہا ہوں بڑی محنت کر رہا ہوں کیونکہ سمت صحیح نہیں ہے اس لیے نہیں پہنچ پاؤں کتنی قربانیاں اس کم کم دی ہیں? افغانستان میں کتنے بیس لاکھ شہید ہوئے مسلمان انڈونیشیا میں کتنے ہوئے ہم تو لاکھوں کی دعوت میں شہید ہو رہے ہیں قربانی کی کوئی انتہا ہے بہت قربانی دی تو نتیجہ تو کچھ نکلا نہیں قربانی خالی اور خالی محنت تو پھر کیا معجزات ہوں گے مجزادات تو اب آتے نہیں مجزات تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوتے تھے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ان کی صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات دیتا تھا آپ تو نبی نہیں ہیں ہم تو نبی نہیں ہیں ہمارے ہاتھ تو مجزاد تو ہوں گے نہیں فرشتوں کی فوج آگے لڑے گی اور تخت حکومت چھین کے ہمارے حوالے کر دے گی اس میں بیٹھی تشریف رکھی اور ہم بیٹھے ایسا بند رب, و رب و کا فقا دلائے نہ ہو نہ قائدوں تو ایسا بھی کچھ تو پھر کیا ہے نہ خواہش سے کچھ ہوتا ہے نہ دعا سے کچھ ہوتا ہے نہ معجزات آنے والے ہیں اور نہ ہی قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں وہ کوئی نتیجہ لا رہی ہیں تو اس کے لیے کون سا راستہ اپنا ہے یہ سوال ہے کون سا راستہ اپنا ہے نا تو ہے بہت مشکل کا ہمیں یقیناً جیسے میں نے آپ سے بھی انتخاب کیا تھا کہ کلچر کا تمدن کا تہذیب کا پورا دھارا اسلام اور قرآن کی بدائی کی راہ پہ نہیں ہے آج ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہماری سوچ میٹلسٹک ہے بالکل دنیا مل جائے ہمیں بس شیطان جو ہے خاتون عورت کے راستے سے حملہ ہے ہماری تہذیب کے اوپر جیسے شروع ہی سے وہی کوشش کر رہا ہے اس کو کس طرح سے برہنا کر کے فوش پہ راہ پہ ڈال کر ہمارے جوانوں کی آنکھوں کو بد نظر کر کے ان کے دل سے ایمان کی چمک چھین کر یہ صورت حال میں چند لوگ ہم جیسے جو ہوتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں تو خانے میں توتی کی سزا ہوتی ہے وہ دلوں کو چھو کہاں پاتی ہے اور چھو بھی لے پانچ دس منٹ کو تو اس سے کہیں زیادہ پرکشش ہے شیطان کی آواز ہم ساڑھے تین گھنٹے آپ کو سمجھائیں گے وہ ساڑھے تین میں آپ سے چھین لے گا اللہ سے قیامت سے آخرے سے ڈرائیں گے باہر جا کر آپ ایک فوش گانا دیکھیں گے یا ایک ننگا پوسٹر دیکھیں گے تو سارا فاش ہو جائے گا جو کچھ بھی تھا شیدان سے ہم کہاں جیت سکتے کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ نقد ہے اور قرآن کے پاس تو سب کچھ ادھار ہے خیر ہے کہ کیا ہو؟ کافر کو ملے ہور و قصور اور بےچارے مسلمان کو فکر بادر تو اس, کے اس نے تو ہمارے نفس مارا کے اوپر گرفت کر رکھی ہے اس کے پاس ہمارا نفس ہے بہکانے کے لیے تمام ہماری خواہشات ہے اور چمک دمک ہے فہوش ہے ارانیت ہے ساری کمزور لگیں ہماری اس کے ہاتھ میں ہیں شیتان سے جیتنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے تو اس ماحول میں اسلام اور حضور کی بدائی بھی وہ زندگی اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹانے کا خواب دیکھنا خالی سپنا تو نہیں ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہوگا کہ دنیا دوبارہ آ جائے پچھلی بار میں نے اقبال کے شعر آپ کو سنائے تھے اقبال نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے چاہا ہے اس نے کہ پھر, جبی کے پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبھی خا کے حرم سے آشنا ہو جائے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے یہ اقبال نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے میں وحیرت ہوں کہ دنیا آنکھ جو کچھ سوچتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہ ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی ایسا ہوگا ممکن ہے بنا ایک دو چار آدمی کھچ کے آ جاتے ہیں جیسے لوہے پہ میگنیٹ لوہا کے چھین لیتا ہے کھینچ لیتا ہے کبھی قرآن کی طرف حضور کی زندگی کی کشش کچھ سالے سعید روحوں کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف افراد کی سطح پر لیکن پورا نظام اس سے بدل نہیں سکتا کیونکہ اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں پورا ایک وہ ہوتا ہے بندے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کوٹا پرمٹ لائسنس مفادات ہوتے ہیں انہیں چھوڑ نہیں سکتے لوگ بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں بدلتا اس کے لیے تو کشمکش کرنا پڑتی ہے حق چھیننی پڑتا کے لیے. تو یہ خالص سے نہیں ہوگا اور پھر ایک بات اگر آپ غور کریں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کی دعوت تبلیغ سے ہو جائے گا وہ تو حقیقت میں حضور اقبال وسلم کے اوپر اظہار عدم اعتماد کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہونا تھا تو پھر حضور کو دعوت تبلیغ سے کرنا چاہیے تھا اور آپ کو کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ نے جو سب کچھ کیا افراد کو جوڑا صحابہ کرام کو جوڑا بدر کے احد کے مراحل پیش آئے ہنین کے سارے مراحل پیش آئے یہ سب آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا بس آپ سمجھاتے رہتے بات سناتے رہتے قرآن کی آیت سب کچھ بدل جاتا اپنے آپ ہی تو یہ سب آپ نے زخم کھائے آپ نے سب کچھ کیا آپ نے عزا و کے زخم کھائے ہجرتیں کی گھر بار چھوڑے کتنی کتنے دکھ اٹھائے یہ سب کچھ کیوں کیا حضور نے حضور کی زبان سے زیادہ تاثیر کس کی زبان میں ہوگی اور قرآن کی آیات سے زیادہ کشش کس میں ہوگی تو پھر جب یہ سب کچھ حضور حضور نے دوسرا کیوں اپنایا تو حضور کو برا دماغ دماغ ہے تو, تو پھر حضور کو کچھ اور نہیں کرنا چاہیے تھا پھر کیسے ہوگا کچھ لوگ الیکشن کا راستہ اپناتے ہیں کہ الیکشن کریں گے لڑیں گے الیکشن لڑ کے ذریعے جو ہے اسلامین انقلاب ہو جائے گا الیکشن الیکشن کے ذریعے انتخاب جو ہوتا ہے الیکشن اس کی اپنی ایک سائکولوجی ہوتی ہے بےمانی دھوکے بازی دھوگا دھڑی یہ تو آپ کا بھی تجربہ ہے الیکشن بات کا نام ہے کہ جو پانچ سال پہلے مر چکا ہے اس کا تو آٹھ بجے ووٹ پڑ جاتا ہے اور جو زندہ گھوم رہا ہے وہ چھ بجے تک شام کو ٹھکر کھاتا ہے جس کے بعد شراب کے اڈے زیادہ ہے بلیک منی زیادہ ہے جو, جو لوگوں کو جھوٹے وعدے زیادہ کر سکتا ہے جو لوگ زیادہ بیوقوف بنا سکتا ہے وہی تو زیادہ لوگوں کی اس کے ذریعے اسلام اسلام اسلام جو بنانا چاہتا ہے جو تہذیب جو کلچر وہ اس کے ذریعے سے آ جائے گا اس کی تو نفسیاتی الٹ ہے اسلام کی اور پھر یہ کہ ایک ہوتا ہے نا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے سماج کا سوشیو اکنامک ایک معاشی ایک سیاسی اسٹرکچر بنا ہوا ہوتا ہے اس میں الیکشن سے بس یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے ایک ٹھاکر کی جگہ دوسرا ٹھاکر جائے گا پاکستان میں ایک لگاری کی جگہ دوسرا لغاری آ جائے گا ایک مزاری کی جگہ دوسرا مزاری آ جائے گا ایک جدو ہی دوسرے جدو ہی آ جائے گا بھئی اتنا ہوتا ہے لیکن اسلام آ جائے گا اشخاص کے چہرے بدل جاتے ہیں لیکن وہ کردار اس سے نہیں پیدا ہوگا تو اقبال نے کہا تھا نا کہ الیکشن ممبری کونسل وزارت بنائے خوب آزادگی نے پھندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے تو یہ اس کے ذریعے جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ذریعے اسلام آ جائے گا دنیا میں بہت مشکل ہے اب کچھ لوگوں نے پھر راستہ اپنا ہے تشدد کا دہشت گردی کا اس کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی اسلام نہیں آ سکتا اس کے ذریعے بھی اسلام نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لفظ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہے رحمت العالمین یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمیٹنا چاہیں ایک لفظ میں تو آپ دنیا کے لیے رحمت ہیں یہ ہے آپ کا تعارف آپ دنیا کے لیے خوفناکی کا نشان نہیں ہے آپ دنیا کے لیے تباہی بربادی کا نشان نہیں ہے نفرت کا نشان نہیں ہے رحمت ہے اگر آپ محبت کا نشان ہے دنیا میں حضور وسلم یہ جو دنیا میں اس وقت جو ہے چاہتے ہیں نا لوگ اس کے ذریعے انقلاب لیاں یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا جس طریقے سے آ جائے یہ تو ہمارے دشمنوں کی سازش ہے کہ وہ اسلام کا نام لینے والوں کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ان کے خلاف تشدد کرتے ہیں تاکہ جواب میں وہ بھی کریں اور وہ اپنے راستے سے بھٹک جائیں جو اسلام کا دیا ہوا جو اس کے لیے اسلام کا کام کرنے کا طریقہ جو اسلام نے بتایا جو اللہ کے رسول نے بتایا جو قرآن کریم نے بتایا اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے میں جس سے اسلام بدنام ہو یا جس سے جو ان کو بدنام کرنے کا موقع ملے جو ان کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ مجبور کرتے ہیں غلط اقدامات کر کے اسلام والوں کے خلاف تاکہ وہ بھی اس کا جواب دیں اور پھر ان کو برباد کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے یہ ایک دشمنوں کی ہماری اسٹڈجی ہوتی ہے تو اس طرح سے بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آخر قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت اس کے لیے کون سا راستہ تجویز کرتی ہے جیسے میں نے کہا خواہش سے نہیں مجزاد سے نہیں دعا سے نہیں اور غلط قربانیوں سے بھی نہیں اور الیکشن سے بھی نہیں اور تشدد سے بھی نہیں اور خالی دعوت و تبلیغ سے بھی نہیں تو پھر اس کے لیے کون سا طریقہ ہو سکتا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بڑا کا سوال ہو لیکن آپ نے دیا ہے یہ سوال میں تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ سوال کو یہاں مطلب اٹھایا جائے کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہمارے سننے والوں میں ہر صدا کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ہر صدا کے لوگ خاص طور پر ہماری بھی ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ کون سی لاگنی ہو رہی ہے لیکن چونکہ ایسے لوگ بھی ہیں یہاں جو ذہن رکھتے ہیں سوچتے ہیں دوسروں کو ذہن بھی بناتے ہیں اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہر سوال کا حل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں اٹھانی پڑی یہ بات کہ اس کے لئے قرآن کون سا راستہ تجویز کرتا ہے قرآن کریم نے کون سا راستہ تجویز کیا ہے تو جیسے میں نے ارض کیا کہ سب سے پہلے تو قرآن کریم نے اس کے لیے فرسٹ سٹیپ کے طور پر افراد ایمان کی بنیاد کے اوپر جو قرآن سے ملے گی اور کسی شہر سے نہیں دیکھیے ایمان تو ایک یہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یعنی جو ہماری یہ بات یہاں سے شروع ہوتی کہ اس کا پروسیس کیا ہے ایمان جو ہم لوگ کہتے ہیں ہم اپنا آپ کو مومن کہتے ہیں ہم مومن نہیں ہیں ہم مسلم ہیں صرف ہم مسلمان ہیں صرف یعنی ہم چونکہ ایک مسلم سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ بھی اس لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر ہم کسی اور گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان بھی اس لیے ہیں کہ ہمارے ہماری وراثت کا دباؤ ہے ہمارے سماج کا دباؤ ہے ہم پیدا ہوئے ہیں ایک گھر میں اس لیے مسلمان ہے کوئی اپنے عقل سے شور سے تجزیہ کر کے ایڈز کر کے شور کے ساتھ ہم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے تو مسلمان ہیں میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں ایمان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہم سے حقیقی ایمان چاہے وہ بہت تھوڑی صدا پر ہو ورم نہیں چاہیے اسلام کو امت مسلم کو ورم بہت موٹا لگ رہا ہے آدمی اور پھپس اور صحت مند نہیں ہے چھوٹی سی ہو مت مسلمہ ذرا سی ہو مگر حقیقی ایمان سے سرشار ہو تو وہ ایک ڈائنامک پاور ہوتی ہے اور بہت بڑا کروڑوں کا جسم ہے لیکن صرف ورم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وہ تو خود اپنے لیے بوجھ بن جاتی اپنے لیے بوجھ بن جاتی تو اسلام کا پہلا سٹیپ ہے یہ حقیقی ایمان حقیقی ایمان پیدا کرنا حقیقی ایمان کے لیے بہت سے اور بھی طریقے ہیں مثال طور پر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو ایمان پیدا ہوتا ہے یہ عملے سالے اختیار کریں تو اس سے بھی ایمان ڈیولپ ہوتا ہے ہم مسجد میں جائیں ہم نماز پڑھیں ہم اللہ کو یاد کریں ہم ذکر کریں اللہ کا ہم اللہ کا نام لیں زبان پر غربت یہ سبھی اسلام پیدا ہوتا ہے یہ پروسیس ہے یعنی جو چیز زبان پہ ہوتی ہے وہ دل میں جاتی ہے یا جو آس پاس ماحول میں ہوتی ہے وہ دل میں جاتی ہے لیکن یہ ایمان جو ہے یہ شعوری نہیں ہوتا یعنی انٹرچل نہیں ہوتا یہ ہماری عقل سے ہماری شعور سے نہیں ملتا بس بیٹھے ہیں سوسائٹی میں آ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے عمل کے ذریعے آ رہا ہے بغیر قرآن چاہتا ہے آیا لذین آ من آمین قرآن نے کہا اے وہ لوگوں جو خود کو ایمان والے کہتے ہو ایمان والے بنو آمنو پہلی بار جو قانون مومن قانونی طور سے ایمان والے آم ان بنو یاہی لدین آمن آمین شعوری ایمان اور شعوری ایمان کے لیے قرآن نے خود کہا فضر بال قرآن خواب رہی شعوری ایمان کے لیے قرآن کریم نے خود یہ بات کہی کہ قرآن سے قرآن کے ذریعے ذکر قرآن کے ذریعے تربیت علمیہ کلو محمل ذکر اللہ اس شعوری ایمان کو پیدا کرنے کے لیے جو بنیادی کتاب دی وہ اللہ نے قرآن کریم دل میں شعور پیدا ہو میں احساس کروں اس بات کا میں ایمان کو محسوس کروں جیسے میں سردی کو محسوس کرتا ہوں جیسے میں گرمی کو محسوس کرتا ہوں جیسے میں کسی کی محبت یا نفرت کو محسوس کرتا ہوں ویسے ایمان کو میں سوچ سمجھ کر محسوس کروں اپنے دل کے اندر اس وقت تک ایمان کوئی طاقت نہیں بن سکتا اور جب تک میں اپنے ایمان کے لیے کچھ قربانی نہ دوں تب تک وہ ایمان میرے دل کے اندر جڑ نہیں پکڑ سکتا جو ایمان خالی ایک پرمپرا ہے میں پیدا ہوا ہوں خالق روایت ہے ٹھیک ہے سب چل رہا ہے میں بھی بہ رہا ہوں تین کی طرح اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی لیکن وہ ایمان جو زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہو لفظ ایک ایگریمنٹ ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس شور کے ساتھ ہو کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کا اثر میری زندگی میں میری سوچ میں آنا چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے میں اس کے تقاضوں کو بھی پہچانوں اور اس کے مطابق زندگی کو سیٹ کروں یہ شعوری ایمان جب تک نہیں آتا کچھ لوگوں میں نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک اس قابلے کے ترتیب دینے کا تصور نہیں کر سکتے پہلی چیز تو یہ ہے یہ شعوری ایمان پیدا ہونا چاہیے پھر جب یہ کچھ لوگوں میں پیدا ہو جائے تو پھر انہیں آپس میں منظم ہونا چاہیے یعنی جب اینٹیں مضبوط اچھی اول بن جائیں تو پھر انہیں ایک مضبوط مسالے سے جوڑنا چاہیے تو اس کے لیے خدا اللہ کے فرمائے لا اسلام الا بھی جماع. اسلام ہوتا نہیں ہے تنظیم کے برقے. یعنی مسلمان ہے نہیں جب تک وہ ایک جماعت یعنی جماعت بن کے نہ آپ نے فرمایا کہ سفر میں بھی جاؤ تو تم جماعت بن کے جاؤ دین آدمیوں نماز بھی جماعت کے ساتھ زکات بھی جماعت کے ساتھ حج بھی جماعت کے ساتھ روزہ بھی جماعت کے ساتھ یہ یعنی مسلمان کو جماعت کے ساتھ رکھا گیا دیکھو رمضان کے مہینے میں روزے رکھوا ایک ساتھ ایسا نہیں جب چاہے رکھ لو حج کرایا تا تاریخوں میں طے ایک ساتھ ایسا نہیں کہ جب چاہے حج کو حج کربے ہوئے نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ایسا نہیں گھر میں پڑھ کے چپکے چپکے پڑھ لی زکوات ایک جگہ بیت المال میں جمع کرو جماعت کے ساتھ جماعت کا احساس پیدا کرو تاکہ یہ افراد جوڑے اور ایک جماعت بنے ایک دیوار بنے اکیلی اینٹ تو بہہ جاتی ہے سیلاب کے ساتھ ایک دیوار بنے تو پہلے افراد بنانا ہے اور پھر افراد کو جوڑنا ہے جماعت کے ساتھ ایک احساس کے ساتھ یہ, یہ ایک پروسیس ہے پھر جب یہ بن جائیں تو اس کے لیے اس مقصد پیش قدمی ہوتا ہے. وہ کس طرح سے ہونا ہے اس کا بھی قرآن کریم نے راستہ دیا ہے اس کو بتایا قرآن کریم یہ کیا ہو سکتا ہے یہ شاء ابھی موضوع پھر رہ گیا میں چاہتا تھا اس کو آج کمپلیٹ کر دوں اگلے در میں خاص طور سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں جن حالات میں ہم رہتے ہیں ان حالات میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ جو ہم اس مقصد کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس ٹاپک کو اگلی بار ان کوئی سوال ہو تو آپ ایک مٹ کر سکتے ہیں پوری پلاننگ کے بغیر مکمل میرا مطلب مطلب یہ مطلب نہیں کہ غلط جذبات یا غلط نظریات کے ساتھ شہید ہوئے بلکہ اس کا وہ جیسے میں ایک بار درس میں بتایا تھا نا کہ وہ اپنے اس کا افراد اور اپنی قوت کا توازن سمجھنا اور پورے آس پاس کا صورتحال کو سمجھنا وہ فراست مومنانہ وہ ساری چیزیں ان کی کچھ کمی کی بنا پر قربانی صحیح سمت میں تھی قربانی صحیح سوچ کے ساتھ تھی لیکن صحیح پلاننگ کے ساتھ نہیں اس لیے کیوں نہیں بالکل قبول ہوگی اللہ کے جی کیا دیتے ہیں دیتے کیا دیتے ہیں آج تک طے نہیں ہوئی اقوام متحدہ انیس سو پندرہ سے کوشش کر رہی ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی دہشت گردی کیا ہے تشدد کیا ہے آج تک نہیں طے کر سکی کیا انہوں نے کونسی، کونسی، کونسی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کسی بھی بات کو زبردستی منوانا کسی سے طاقت کے ذریعے منوانا جبر کے ذریعے منوانا یہ ہے تشدد میں <تصفح> نے کہا نا یہ جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں تاکہ بدلے میں آپ ایسا کریں اور آپ بدنام ہو اور آپ کو نقصان پہنچے نہیں نہیں میں غلط اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں گمراہی یا اس کے معنی میں بلکہ یعنی مس پلاننگ کے معنی میں کہہ رہا ہوں پرانے گریم کی آیتیں اس کے خلاف کئی ہفتے سے زیر بحث ہے اور ہفتے میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس آیت کی تشہیر ختم کر دی جائے اور آگے ہم بڑھیں لیکن ہمارے دوستوں نے ہمارے انور صاحب نے اور نسر صاحب وغیرہ نے اسلم صاحب صاحب وغیرہ نے کہا کہ یہ موضوع تھوڑا سا آگے اور واضح ہو جائے کہ بھارت جیسے ہندوستان جیسے ملکوں میں ہم کون سا عملی طریقہ اپنا سکتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پچھلے ہفتے بھی بات ادھوری رہ گئی تھی اور وقت کی کمی کی بنا پر پھر میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارے سننے والوں میں ہر ستا کے لوگ ہوتے ہیں اوسط درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں دوسروں کے سامنے اور پہنچا سکتے ہیں اچھی ذہانت کے لوگ بھی ہیں اس میں لیکن ساتھ میں ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں جو سنتی ہیں اور ہمیں ان کی ذہنی سدا کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس طرح کے ٹاپکس کے لیے الگ سے پروگرام ہو سکتے ہیں کوئی تربیتی یا کس طرح کے پروگرام جس میں تفصیل کے ساتھ اس کا پورا پروسیس آپ کے سامنے کلیئر کر دیا جائے ادھوری بات ہوتی ہے تو اس میں غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں اور بات بھی واضح نہیں ہوتی لیکن باہر اب یہ موضوع چڑھ گیا ہے تو تھوڑا بہت تو کہنا ہے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت میں ہی اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے ایسے ملکوں میں جہاں ہم اقلیت میں ہوں, ہوں وہاں پر اس کے لئے ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں یہ آیت ہے دیکھیے وعدہ اللہ الدین عامن انکم رامل الحاد تخلیف القیقی کمز تخلیف الگنی قبر تم کو بھی اللہ اسی طرح سے خلافت عطا فرمائے گا جیسا تم سے پہلی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے عطا کیا تو یہ اللہ نے گویا ایک نمونہ ایک ماڈل ہمیں دے دیا ہے بنی اسرائیل مصر میں اقلیت میں اور وہاں ان کی تعداد دس گیارہ فیصد تھی ففٹی قوم وہاں پر تھی حکمراں کرون تھا وہاں کا گائے کو پوچھتے تھے وہ لوگ گائے پرست تھے وہ لوگ بنی اسرائیل قوم مسلمان تھی لیکن غلامی کا ایک طویل دور گزر گیا تھا حالانکہ مصر پر حکومت کر چکے تھے بنی اسرائیل مصر پر کئی سو برس حکومت کر چکی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جناب سلمان علیہ السلام کے میں حکومت کر چکے تھے تو ایک ایسے ملک میں جہاں برسوں کی حکومت رہی صدیوں بلکہ حکومت رہی وہ غلام بن گئے تھے اقلیت میں تھے پھر کس طرح سے انہوں نے دوبارہ اللہ تعالی نے ان کو کھڑا کیا اس ملک میں جیسا کم الدین میں قبل ہی یہ اللہ نے ایک اشارہ ہمیں دے دیا اس طرح کہ یہ واقعہ یہ کہانی دہرائی ہے تو جہاں تک میں میرا سوال ہے میں نے جہاں تک بھی قرآن کریم کو